بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلک کہہ دیجئے میں تو پناہ پکڑتا ہوں قل اعوذ برب الناس میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک الناس جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس لوگوں کا الہ ہے من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے اللہی وسف فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من جنتی و ناس انسانوں اور جنوں میں سے